بسّ الرحمن الرحمہ الحمد اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح نواء شعب اور صحت میں صحباء شباخ تمام سامین خان برادرہ صاحب کو شم و سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوشری میں سے درخت نمبر چار سو نواسی یعنی ایک کم اور ابلی کے ایک سو درد نمبر ہیں آج کے درد اور اس میں جو ہے اوراد فتح میں سے لا اللہ نمبر چھیالیس میں ہماری گفتگو ہے اس میں لا الہ الا اللہ عدد خلق ہی وزین تارش ہی ورزہ نفش ہی ومید کلماتی اس میں سے ومیداد کلمات ہی کے حوالے سے آپ لوگوں سے بند کر رہا تھا تو مداد کے معنی سیاہی کے معنی میں آپ لوگوں کو بیان کیا مدا سیاہی اس کو اردو میں پرانا جو ہے نام اس کو روشن بھی کہا ہے اور اس کے پھر کلمات سے مراد جو ہے کیا ہے اس کے بھی آؤ لوگوں کو تھوڑا توجیح کیا تھا اور ابھی ہم مزید توضیح دے رہے ہیں مفرد راغب کے لغوی بحث شانج جو کل کے درس میں لوگوں کو بتایا ہے جو ہے ان دو آیتوں سورہ کاف کے آیت نمبر ایک سو نو اور سورہ لعومان کے آیت نمبر ستائیس میں مفسرین نے کلمات کی امیداد کلمات ہی نے کلمات کے جو معنی و مسادق بیان کیے ہیں جی اس سے واضح ہوا کہ ایک سابقاتس میں آپ لوگوں کو پہنچا ہے اس کو دوبارہ پھر تکرار کرنے کا غلط ضیاع ہے تو لہٰذا جی اس جو دو جگہوں پر جو ہے بیان ہو دوتوں میں تو مسادق بیان کیے ان میں اس سے واضح ہوا کہ کلمات سے مراد ہر قسم کی اللہ کے فیصلے مداد کی معنی سیاہی روشنائی اور کلمات سے مراد جو ہے ہر قسم کی اللہ کے فیصلے حکم اغوال افعال ہاں جی یہ سب مراد نی سرائے کہا بل کی مشکرا دو آیات کے ذیل میں جو معنی آیا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ کے کام کمالات عجائب قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں ہاں جی یہ سب کلمات کے معنی میں لکھا ہے اور اس کے تخلیقی کام کے تخلیقی کام اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں یہ سب مراد ہیں ہاں جی؟ یہ سب جو ہے کلمات کے معنی میں شامل ہے جو کہ اتنی بے شمار تعداد میں ہیں اللہ کے یہ جو ہے, ہے تخلیقی کام ہاں اس کے عجائب قدرت جو اور کمالات ہاں جی اور حکمت کے کرشمے اللہ تعالیٰ کے اتنی بے شمار تعداد میں ہیں کہ زمین کے تمام جو ثقایتوں سے جو ہم نے پڑھ لیا ہاں جی کہ زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں قرآن عدمِ بیان ہوا زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور جو کچھ پانی اس روئے زمین پر ہیں اس پر مزید سات سمندر کے پانی اضافہ اور یہ اضافہ کریں اور یہ سب سیاہی بن جائیں یہ سارے پانی سیاہی بن جائیں موجودہ دنیا کے جتنے پانی اس کو سات گنا اور اضافہ کریں اور یہ سب شہید بن جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع کریں تب بھی یہ سب جو ہے قلم دنیا کے سارے طرح جو قلم بن گئے تھے یہ سب قلم ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے اور یہ سب پانی ختم ہو جائیں گے شہب بن کر لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ جی تو میں نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہاں جی یہ ساری دنیا کی درخت قلم بن جائیں آپ اندازہ کریں ایک ایک درخت کے کتنے قلم بن جائیں گے ایک, ایک درخت کے جو ایک سفیدہ کے درخت کے ہزاروں قلم بن جائیں گے لاکھوں نہیں بنا تو ہزاروں قلم بن جائے والے ایک سے لاکھوں قلم بن جائیں گے ایک درخت سے اور دنیا میں کتنے درخت ہیں وہ تمام درختان قلم من جائے اور دنیا میں یہ جو عظیم سمندر ہیں سات سمندر ہیں ہاں جے، اس کو سات گنا اور اس پر اضافہ کریں ہاں جے؟ لیکن پھر بھی یہ سب سیاہی ختم من جائیں گے یہ سب قلم ٹوٹ جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات کی گنتی اور اس کا اس کو لکھا نہیں جائے گا لہذا امیداد کلماتی اوراد فتح کی اس مقدس جملے میں موجود کلمات سے ان دو آیتوں میں سرین سرخاف عید نمبر اگنو سر العمان عید نمبر ایک سو ستائیس ہاں جی ساری سرمان عہد نمبر ستائیس سے صرف ستائیس ایک سو ستائیس مشکور کلمات ہی مراد ہیں لہٰذا ہماری اس اوراد میں جو امید کلماتی آیا اس ہندو آیتوں میں کلمات جو جس معنیٰ میں لیا ہے انہی معنوں میں ہے ہاں کہ اس مراد جو اللہ کی عجائب قدرت کمالات حکمت کے کرشمے اللہ کے تخلیقی کام ہیں اور اس کی حکمت کے کرشمے یہ سب مراد ہیں جو کہ ان دو آیتوں میں مرا لیا تھا اور یہ جو آیت ہے جو دعا ہے مداعد کلمات ہے اس میں بھی ان دو آیتوں میں کلمات جس معنی میں اس معنیٰ میں مرات ہے کہ جس کی گنتی اور اب ان, ان توجی الکمداد کلما جس کلمات جس کی گنتی و احساس اس کو شمارش کرنا ناممکن و محال ہے اور کلمات تعداد میں بے انتہا ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یا جسے وہ خوات خود تعلیم دے بس ترجمہ می کلماتی یوں ہوگا اللہ کے ان بے شمار و محدود کلمات کو لکھنے کے لیے اور مداد کلماتی ہی کی ترجمہ جو اورات میں آیا ہوا ہے ہاں جی اس کا تجمہ یوں من جائے گا اللہ کے ان بے شمار و محدود کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے اس کے برابر اللہ کی تعریف کرتا ہوں یہ تجمہ علامہ وشید مرحوم نے جو تجمہ کیا اس کے کی یا اس کے برابر میں ذکر مقدس لال اللہ, اللہ کا ذکر کرتا ہوں جو بندہ خیر کو جو معنیٰ سمجھتا ہے اس حوالے سے جناب منصوب صاحب نے مداد کلمات سے کلمات کی کثرت ترجمہ کیا ہے جو کہ ایک لحاظ درست بھی ہے کیونکہ وہ مداد کلمات کا لازمہ اور محسوس یہی بیان کرنا ہے کہ اللہ یہ کلمات لا محدود ہیں ہاں جی کثرت و لاماہدود اسی کو بیان کرنا محسوس ہیں پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ میں کلمات لاہی کے کثرت و لامدور تعداد کے برابر میں کلمات لاہی کے ومیداد کلماتی کا تجمہ ہاں جی یہ ہوگا کہ میں کلمات لاہی کے کثرت و لامدور تعداد کے برابر اللہ کی تعریف و ثناء کرتا ہوں یا اس کا ذکر مقدس اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوں ہاں جی پہلا من اللہ سب تجمہ سے دوسرا منہ بنداخی کے جو ذرمایا تو اب اس دعا کا مکمل ترجمہ لا الہ الا اللہ عدد خلقی وزنہ عارسی ورزا نفس و کلماتی اس پوری پیراگراف کا آپ آخر میں ایک پھر فائنلی تجمہ کراؤں تو تجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں انتی عادہ داخل کی معلومات کی گنتی عرش کے ودن ذنت عرش اور رضانب سے, سے اپنے ذات کی خوشنو دی اور اپنی کلمات کے لیے درکار ہونے والے سیاہی کے برابر اچھی اچھی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہ ترجمہ اللہ بشیر مرحوم نے کیا ہے نمبر دو کوئی معی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا تمام معلوقات کی تعداد عرص کے وزن اور اسی ذات کی خوشنودی اور رضامندی اور کلمات کی کے سیاہی کے برابر تعریفیں بھی اسی کے لیں یہ صحت خورشید عالم کے تجمہ ہے اور اس میں لفظ بھی اضافہ ہے ضرورت نہیں بخوشیت کے تجمے میں جو لفظ بھی آئے ہیں برابر تعریفیں بھی اضافہ ہے تیسرا ترجمہ جو اس کا یہ ہو جائے گا اللہ لا اللہ خل کے وزنۃ عرص و اور نمداز کلماتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تجمہ جو ہے اس کے مخلوق کے شمار اس کی ممج و عددخل کی وزینۃ عرض کے وزن کے برابر اتنا کہ اللہ کی ذات پسند کرے ورزا نفسی اور اس کی کلمات کی کثرت کے برابر یہ تجمہ نے منصور صحابی صاحب نے کیا اس کے کی برابر میں کیا کر رہا ہوں دعا ہاں جس طویت کر رہا ہوں یا اس کی برابر رحمت ہے وہ نوشم نہیں لکھا دعا کا صرف سرسری لفظی تجمہ کیا اس کے کی ماکاول ماں کو دیکھ کر مفہوم انہوں نے نہیں نکالا تو جی ان کا تجمہ بظاہر ناقص نظر آ رہا ہے ہر چند تعطل لفظ تجمہ یہی ہے لیکن ان کے تجمہ میں بظاہر مبتدا کا ذکر ہے اور خبر کا ذکر نہیں اس لیے ترجمہ مہم نظر آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی مہلوک کے شمار اور عرش کے وزن کے برابر اتنا کہ اللہ کی ذات پسند کرے اور اس کی کلمات کی کثرت کے برابر لیکن یہ نہیں بتایا آغیر منصور صابری صاحب نے کہ ان سب کے برابر کیا چیز اللہ کے لیے ہیں وہ انہوں نے نہیں بتایا وزیر کے ہنج نہیں کیا اس لیے ان کا تجمہ واضح نہیں یقیناً یہاں خبر مقدر ہے چنات علامہ بشیر مرحوم ر صدی عالم نے ارشید خورشید عالم صاحب نے تعریفیں کے لفظ جو ہے اضافہ کیا ہے اور تجمہ مکمل ہوا شیعہ کے کلام سے یہی سمجھ آتے ہیں بنداقی نے اپنی ذوق کے مطابق ذوق کے مطابق یہاں ان تمام چیزوں کے برابر میں اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لیے ذکر الا اللہ کو بےزد کرتا ہوں یہ مقدر رکھا تاکہ ترجمہ بہتر قابل فہم ہو تو اس طرح ترجمہ یہ ہوگا یہ دعا کا اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں میں اس اللہ کے ہاں مخلوقات کی تعداد کے برابر عرض کے وزن کے برابر اس کی خوشنودی کے حصول تک اور اس کے لامحدود کلمات کے لیے جتنی شاعی درکار ہیں اس کے برابر اس پاک ذات کا ذکر مقدس لال اللہ, اللہ کا ورد کرتا ہوں یہ تجمہ جو ہے بندہ حقیر کے ذہن میں جو آیا تھا میں نے یہ ترجمہ کیا توجہ کے مجموعی طور پر جو ہے یہ مقدس دعا جو ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے شوائے کوئی معبود نہیں ہاں جی عدد حل حلق ہی اور اس کے تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں یا اللہ کے ورد لال اللّہ پڑھتا ہوں ذنعۃ شعث کے وزن کے برابر جو ہے میں اللہ کی تعریفیں کرتا ہوں یا اس کا ذکر لال اللہ کا وط کرتا ہوں فوریضا نفش اللہ تعالیٰ کی خوش کے حصول تک جو ہے میں تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہوں یا اس کا ذکر لال اللہ پڑھتا ہوں امیداد کلماتی اور اللہ کے مقدس کلمات کو لکھنے کے لیے جتنے شاہی کے درکار ہیں ان لامحدود کلمات کو لکھنے کے لیے جو لامحدود ہے کہ درکار ہے اس کی تعداد کے برابر میں اللہ کی حمت کرتا ہوں جو علّم میں کیا اس کے کی تعداد کے برابر میں اللہ کے جو ہے ورد لال اللہ, اللّہ کا ذکر ذکر لال اللہ, اللہ کا ورد کرتا ہوں تو یہ دونوں تجمہ جو ہے مجموعی طور پر عزمقدر دعا کا تجمہ ہے زین گرامی تو یہ دعا بھی جو ہے دیکھا جائے تو انتہائی خلوص پر ممنی ایک دعا ہے بندہ مومن جو ہے یقیناً جسمین آپ لوگوں پہلے بھی کہا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو بندہ ممن جو اللہ کا ذکر ہاں ابھی تک ہم نے لال اللہ کا یہ چھالش جو ہے لا لا لاء ہے ملک جب بار کی شروع سے لے کر ابھی تک تو بندہ کے اندر ایک وش کی کیفیت آ جاتے ہیں تو وش کی کیفیت تقین میں صرف لال اللہ نے لال اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے دوسرے مقدس صفاتی نام بھی ہے تو اس وجہ سے جو اس کے اندر ایک بش کی کیفیت طارف ہو جاتی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ میں جو ہے اس طرح اللہ محدود تیری حمد کرتا ہوں یا میں لا محدود تیری ود لا الہ الا اللہ کا وجوہات جو کہ جو ہے زبان پہ لاتا رہتا ہوں تاکہ تیرے رضامندی حاصل ہو جائے اور تو راضی ہو جائے اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہمیں جگہ دیا جائے تو یہ دعا جو انتہائی خلوص اور عاجزی پر مبنی اور انتہائی اللہ کے ساتھ اپنے عشق و محبت کے اظہار کے لے پڑھی جانے والی مقدس دعاؤں میں سے جو اللہ کے پیارے نبی سے منقرانی جی حامد کبر الرحمٰن مختلف آسناط سے مختلف اللہ سے جو آپ کو فیس ملا تھا ان دعاؤں کو جو حقیقت میں یہ تمام دعائیں اللہ کے پیارے نبی سے اولیاء امت محمدی جی کو ملا ہے ان کے توسط میر کا بنا لے رحمہ کو ملا ہے اور انہوں نے اس کو ایک مجموعی دعا کی شکل دے کر امت تک پہنچایا ہے اور یہ بہت ہی خلوص اور محبت پر مبنی دعا کلمات ہیں ہمیں ہمیشہ ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھ کریں اس کو کمال آجی جی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں اور اپنے اندر معنوی قوت پیدا کریں ہاں جی اور اللہ سے عش محبت پیدا کریں تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدر دعاؤں کو صحیح سمجھ کر پوری خلوص کے ساتھ آجی جی کے ساتھ ہاں جی میں پرنم ان دعاؤں کو پڑھنے کے اللہ ہم سب کو تمام عسمانوں کو تمام عمونی ممنات کو تو ہی عطا عطافرما امین یا رب العالمین